اور اس کے پیرو ہوئے جوشتان پڑا کرتے تھے سلطنت سلمان کے زمانہ میں اور سلمان نے کفر نہ کیا ہاشتان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا اور وہ دونوں ہیں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہ لیتے کہ ہم تو نرازمائش آزمائش ہیں تو اپنا آمان نہ کھو تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مر اور اس کی عورت میں اور اس سے ضرر ناؤ پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ ناؤ اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جان بیچی کسی طرح انہیں علم ہوتا